جناب مجھے ایک سوال یہ اپنا ای میل پہ آیا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی ولی کامل کے مزاق پر دیگ تقسیم کرنے کی یا کچھ اور چیز کی منت مانے اور منت پوری ہونے کے بعد وہ دیکھ یہ دیکھ تقسیم کرتا ہے تو کیا وہ خود اس دیکھ میں سے کھا سکتا ہے یا اس کے گھر کے افراد اس دیکھ میں سے کھا سکتے ہیں یا نہیں کیا یہ صدقہ واجبہ ہوگا یا نہیں جزاک اللہ ہے جو منت مانی جاتی ہے وہ صدقہ واجبہ ہوتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا تو یہ اس پر واجب ہے تو جو صدقہ واجبہ ہو اسے آدمی خود کھا نہیں سکتا نہ اس کا کوئی عزیز و آسارم کھا سکتا ہے صدقہ واجبہ جو ہے صرف غربا پر لگتا ہے تو ان کو صرف غربا کو کھانا چاہیے مسافر کھائے کی کھائے غریب آدمی کھائے ویسے صدقہ وہ جہاں چاہے گے خود بھی کھائے دوسرے بھی کھائے یارو شیخائے طریقے سے اور یعنی اسالے صاحب کی موافلیں یا ویسے کوئی تقسیم کرتا ہے تو گھر والا بھی کھا سکتا ہے دوسرے بھی لیکن منت جو ہے نظر جو ہے نظر اللہ کے لیے ہوتی ہے چاہے وہ جہاں کی بھی مان لے دینا اللہ کے نام پر ہے تو کسی ولی کے دربار پر جا کے دینا تو یہ جائز ہے وہاں سے وہ خود نہ کھائے صرف وہاں کے جو وہ لوگ ہیں مسافر لوگ ہیں وہ کھائیں وہ خود اس میں سے حصہ نہ لیں حامد بھائی اگر ہیں میں ٹھیک ہے تو تشہیر لائیں نہیں تو عبد المصطفی